محمد و نسلی علی رسولی کریم میں ہمارے مرشد محبوب سید محبوبی زمانہ مولا حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ کباس ہے اس بات کون اسلامی مملکت کی پدروں قیمت حضرت والا نے اس بات میں بیان فرمایا ہے کہ پاکستان کی کیا قدر قیمت ہے اور ثابت کیا ہے کہ اسلام پاکستان اسلامی مملکت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے بعض لوگ یہ خیال رکھتے ہیں کہ اس ملک کو دوسری قومیں لے لیتی ہیں جو ترقی آتا ہے تاکہ اس کے ملک کے حالات اچھے ہو جاتے سڑکیں اچھی ہو جاتی اور نظام صحیح ہو جاتا تو ان کے اس میں کام کھول دیے گئے ہیں تو سوچنا پھر حالت اور جہالت اور ایمانی کمزوری کی باپت ہے کیونکہ مسلمان کے پاس ایک ایسی دولت ہے جس دولت کے مقابلے میں ساری کائنات کی سینکڑوں کائنات کی دولت کی آ جائے سلطنت آ جائے ایشوشت آ جائے وہ سب ایک ہے اور وہ ہے کلمہ اس کلبے کی بدولت مسلمان ہمیشہ ہمیشہ کی جنت پائے گا اور اس قبضے کے نہ ہونے سے جو کافر ہے جو کا کاری ہے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت پائے گا تو یہ سودا بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے موت میں ہم کو ارطاف فرمان دیا ہے تو اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور نہ صرف اس کی بلکہ اس کے متعلقات کی بھی یعنی اس ملک, ملک کی بھی جو اسلام کے نام پر قائم ہوا اور اس ملک میں رہنے والوں کی بھی اور اس ملک کے تمام وسائل کی بھی سب چیز کی قدر ہم سب کو کرنی چاہیے پاکستان اور یا افغان کی تمناؤں اور دعاؤں کا کمرہ ہے اللہ شاعر فرما رہے ہیں آج چونکہ چودہ اگست یہ چودہ اگست کے دن کا بیان ہے اس لیے ہیں آج چونکہ چودہ اگست ہے اور پاکستان کی آزادی کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں اس لیے میں کچھ باتیں قیام پاکستان سے متعلق بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا قیام بڑے بڑے اور یا اللہ کی تمنا تھی خاص کر حکیم علومت مجدد الملت مولانا شرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تمنا تھی کہ ایک الگ اسلامی ریاست ہو جہاں مسلمان ہندوؤں اور کافروں کے تعبیروں یہ سب کتابوں میں چھپا ہوا ہے حقیب علومت فرماتے تھے کہ جب میری ریل ریاست رامپور سے گزرتی ہے اور اذان کی آواز سنائی دیتی ہے اور آزادی سے رہتے ہوئے مسلمان نظر آتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے حالانکہ مسلمان یہ ریاست نام کی تھی مسلمانوں کی یہ ریاست نام کی تھی کام کی نہیں تھی لیکن فرمایا کہ وہاں چند اسلامی شاعر دیکھ کر ہی دل خوش ہو جاتا ہے اور فرمایا کہ, میرا چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ سلطنت قائم ہو جو ہندوؤں کے ساتھ مخلوط نہ ہو کیونکہ مان لیجئے کہ اگر کہیں نو ہزار افراد کی بستی ہے جس میں ہزار ہندو ہیں اور تین ہزار مسلمان تو جب یہ مخلوط حکومت بنائیں گے اور اسمبلی میں کسی معاملے پر ووٹنگ ہوگی تو ہمیشہ مسلمان دلیل اور مخلوق رہیں گے دیکھیے کتنی دور اندیشی کی بات ہے جس کی وجہ سے مسلمان ہر معاملے میں ہندوؤں سے مغلوب رہیں گے اور دین کے کسی بھی حکم کا نفاذ نہیں ہو سکے گا اور ان کے دین میں دن بدن زوال آتا جائے گا یہاں تک کہ اگلی نسلوں میں اسلام ہی اجنبی ہو جائے گا اب اسی سے جمہوریت کے نظام کی خرابی بھی دیکھ لیجیے دیکھیے کتنا بڑا انسان اللہ تعالیٰ تحفظ ہے ورنہ دین آج خال خالی کہیں ہوتا جتنا دین آج ہے اتنا نہیں رہتا یہ جمہوریت اور الیکشن جو یورپ سے ہمیں ملا ہے یہ بہت بڑی لانت ہے اس میں کبھی بھی حق نہیں آ سکتا جب تک کہ اہل حق کا غلبہ نہ ہو جائے ظاہر ہے جو اہل حق کا غلبہ ہوگا تب تو ووٹنگ ہوگی تو اہل حق جیتے گے اور جہاں اہل حق کا غلبہ نہیں ہوگا اکثریت نہیں ہوگی وہاں آ جائیں گے اور ہمیشہ مغلوب رہیں گے یہ بہت بڑی لانت ہے اس میں کبھی بھی حق نہیں آ سکتا جب تک کہ حق کا غلبہ نہ ہو جائے فرض کیجیے کہ کسی بستی میں ایک ہزار شرابی کبابی بدکار رہتے ہیں اور سو آدمی پکے نمازی اور ولی اللہ ہیں تو جب الیکشن ہوگا تو بتائیے کون جیتے گا کس کی حکومت قائم ہوگی اس کی حضرت حکیم الامت مولانا شف علی صاحب خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر بیان و قرآن میں قرآن پاک کی دلیل سے جمہوریت کو باطل قرار دیا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا وہ شاگر ہوں فہدہ انتوقی اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ سے خاص خاص باتوں میں مشورہ لیتے رہا کیجیے مشورہ لینے کے بعد جب آپ ایک جانب رائے پختہ کر لیں تو آپ ان کے مشورے کے موافق ہو یا مخالف سپدا تاغا پر اعتماد کر کے اس کام کو کر بے شک اللہ تعالیٰ ایسے اعتماد کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں یعنی آپ مشورہ تو لے لیں مگر فیصلہ آپ ہی کا ہوگا جمہوریت کا نہیں ہوگا چاہے جمہوریت اس کے حق میں ہو یا مخالف حکیم الامت نے فرمایا کہ آیب سے ثابت ہوا کہ جمہوریت باطل ہے الیکشن باطل ہے جو صحیح لوگ ہوں ان کو حکومت ملنی چاہیے یہ کیا ہے کہ اگر کسی ملک میں ونڈے زیادہ رہتے ہوں بے نمازی زیادہ رہتے ہوں تو بس انڈے کو وزیر اعظم بنا کر پاکستان کے لیے مستر جنا کا درد ہوگا بعض لوگ اس بہت کی الٹی سی کی باتیں مشہور کر دیتے ہیں ہمارے پرانے لوگوں کے قائدین کے ساتھ تو اس میں یہاں بھی یہ اس بات کی بھی صفائی فرمائی ہے حضرت والا نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ حکیم علومت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی تمنا تھی کہ ایک الگ خطہ مسلمانوں کو حاصل ہو جائے اور حضرت تھانوی نے دعا مانگی کہ اے خدا ایک ایسا خطہ عطا کر دے کہ جہاں خالص اسلام کی سلطنت ہو اور فرمایا کہ اگرچہ کانگریس بھی انگریز سے آزادی کی کوشش کر رہی ہے لیکن کانگریس کی دونوں آنکھیں انتیم ہیں وہاں نہ ایمان ہے نہ عمل مقبول گاندھی کابل ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اس کی دونوں آنکھیں اندھی ہیں اگر اس وجہ سے ایک کافر اکثریت میں ہیں کافروں کی حکومت ہو جائے اور ان کا غلبہ ہو جائے تو گاندھی کافر سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن نے یہ فرمایا ہے لہٰذا قانون اس طرح ہونا چاہیے کیونکہ اس کی دونوں آنکھیں نہیں ہیں وہ کیا قرآن اور مسلمانوں کو مانے گا بلکہ اگر کوئی نادان شخص جا کر نہرو یا گاندھی سے کہتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے تو تو نوز بلا وہ قرآن پاک کو گالیاں دیتے اس کے برعکس آل انڈیا مسلم لیگ میں اگرچہ فاطف و فاجب مسلمان زیادہ ہیں یعنی زیادہ دیندار طبقہ نہیں تھا لیکن کلمہ ہونے کی وجہ سے ان کے پاس ایمان کی ایک آنکھ تو ہے یہ کانے تو ہیں لیکن اندھے نہیں ہیں ایک آنکھ والے ہیں کم از کم قرآن پاک کو سن تو سکتے ہیں آج پاکستان میں کتنا ہی فاطف حکمران ہو لیکن ہے تو مسلمان قرآن پاک کو سن کر نعود بلّہ پرانے پاک کی شان میں گزتافی نہیں کر سکتا حکیم الامت کا یہ جملہ یاد رکھو کہ مسلم لیگ کانی ہے ایک آنکھ سے ہے اور کانگریس دونوں آنکھوں سے آدھی ہے کیونکہ کانگریس کا بانی گاندھی ہے جو کافل ہے اور مسلم لیگ کا بانی محمد علی جناح ہے جو کلمہ بول ہے اور سننی بھی ہے آخیر میں انہوں نے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے صاف کہہ دیا تھا کہ میں سنی ہوں ان باتوں کو چھپایا جاتا ہے تاریخ کو مثبت کر کے پیش کیا جاتا ہے خاص طور سے اسکولوں کالجوں کے اندر بہت غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے آخر میں انہوں نے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے صاف کہہ دیا تھا کہ میں سنی ہوں اور سنیوں کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتا ہوں اور حکیم علومت کے بھتیجے مولانا شبیر علی عثمانی مولانا شبیر علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے خود یہ بات بیان کی کہ میں نے محمد علی جناح کو سنیوں کے مطابق نماز سکھائی شو شو اور انہیں نماز کی پابندی کی تاکید کی اور وہ سنیوں کی طرح نماز پڑھتے تھے اور جب انتقال کا وقت قریب ہوا تو وصیت کی کہ میں سنی ہوں اور حنف ہوں میری نماز جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی پڑھائیں کسی اور مسلک والے کو میرا جنازہ مت پڑھانے دینا آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اگر وہ کسی اور مسلک سے تعلق رکھتے تو مولانا شبیر احمد عثمانی کو نماز جنازہ پڑھانے کی ہرگز وسیعت نہ کرتے ارے بزرگوں کی دعا ہی ان کے ساتھ جناح صاحب امت کا درد رکھتے تھے مولانا شبیر علی صاحب تھانوی نے مجھ سے بیان کیا کہ میں رات بارہ بجے محمد علی جناح کے پاس دہلی پہنچا حضرت طانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جنا صاحب کے نام ایک ضروری خط تھا وہ دینا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس وقت وہ سجدے میں پاکستان کے لیے ہو رہے تھے اور ایک مرتبہ حکیم الامت نے فرمایا کہ میں نے جناح کو پاک میں علماء کے لباس میں دیکھا ہے ان کو حقیق مت سمجھو اللہ جس سے چاہے کوئی بڑا کام لے لہذا بڑے بڑے اللہ والے علماء نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا اور پاکستان کے قیام میں عظیم کردار ادا کیا چنانچہ جب پاکستان بنا تو مغربی پاکستان میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور مشرقی پاکستان میں مولانا ضفر احمد اللہ علیہ نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا اور مولانا شکیل احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے جنا صاحب نے کہا کہ اگر مولانا شفیع صاحب خانوی اور آپ حضرات میرا ساتھ تو پاکستان نہ بنتا پاکستان کی بنیاد میں علماء کا بہت بڑا ہاتھ ہے لیکن آج علماء کو آہستہ آہستہ فراموش کیا جا رہا ہے میرے سامنے الہ میں آل مسلم لیگ کا سب سے بڑا اجلاس ہوا میں نے خود اس میں شرکت کی جس میں قرارداد پاس ہوئی کہ مسلمانوں کو ایک الگ خطہ بنانا چاہیے اس کے بعد آزم گڑھ میں مسلم لیگ کا سب سے بڑا اجلاس ہوا اس میں آل مسلم لیگ کے تمام بڑے بڑے لیڈر اور علماء شامل تھے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ مولانا ظفر احمد عثمانی حسرت موہانی صاحب حسرت محانی صاحب نواب زادہ جناب وغیرہ میرے شہر حکیم الامت کے اجب خلیفہ حضرت مولانا شاہد المنی صاحب پور پوری رحمۃ اللہ علیہ پورے آزم گڑھ کی مسلم لیگ کے سیکریٹری تھے اور بہت زیادہ سرگرم تھے حضرت کو ایک دھن اور فکر تھی کہ پاکستان بن جائے اور حضرت رات رات بھر سجے میں روتے تھے کہ یا اللہ کافروں کی غلامی سے آزاد پاکستان کی کے ایک اسلامی سلطنت بنا دے اور دیکھیے آزم گڑھ کے اسی علاج کے لیے حضرت تحجد پڑھ کے پھول پور آزم گڑھ سے گورکھپور حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی کو لینے گئے ان کی تقلیر کرانے کے لیے تحجد کے وقت کار روانہ ہوئی اور دوسرے دن عشا کے وقت حضرت ان کو لے کر آئے اور عشا پڑھائی اور فرمایا کہ میں نے تحجد کے عرو سے عشا کی نماز پڑھائی اور سارا دن ایک پانی کا قطرہ بھی نہیں کیا کیونکہ کہ لگ جاتا اور کسی جگہ رکنا پڑ جاتا حضرت چاہتے تھے کہ بس جلد مولانا کو لے کر واپس پہنچے پاکستان بنانے میں ہمارے عکاغ نے اس طرح کی سینکڑوں قربانیاں پیش کی ہی جلسے میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے عمائدین کی تقریریں ہوئیں میں بھی اس میں موجود تھا اتنا بڑا جلسہ تھا کہ شاید ہندوستان میں الہ کے بعد اس کا دوسرا درجہ تھا مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ اس زمانے میں تین چار لوگ کم ہیں لہذا حکومت تو ان مسکروں کی ہی کے ہاتھ میں رہے گی لیکن اگر علماء کی رہنمائی میں رہے گی تو یہ صحیح سلامت ساحل تک پہنچ جائیں گے اور اگر انہوں نے علماء کو نظر انداز کر دیا تو ساحل تک نہیں پہنچ سکیں گے یہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب احمد اللہ علیہ نے ایک مصرا پڑھا جو آپ کو سنا رہا ہوں عجیب و غریب مصرا ہے کہ مستر و ملا میں کیا فرق ہے فرمایا ہمیں کشتی نہیں ملتی انہیں ساحل نہیں ملتا ہمیں کشتی نہیں ملتی انہیں ساحل نہیں ملتا یعنی ان کے پاس مادی وسائل اور اخباب ہیں اور ملا بے چارہ مسکین ہے ہمارے پاس کشتی نہیں ہے لیکن راستہ معلوم ہے اور ان کے پاس کشتی ہے لیکن راستہ معلوم نہیں ये लोग یہ لوگ کشتی میں ہم کو بٹھا لے اور چلانے کے لیے ہمیں دے دیں تو ان کی کشتی پار لگ جائے مومن ہر حال میں کافی سے افضل ہے پانچ لوگ کہتے ہیں کہ ساتھ پاکستان کے جتنے حکمران اور وزیر اعظم ہوئے ہیں سب پاسے کو हुए ہوئے ہیں یہ بہت خاص مضمون ہے حضرت والا کے ماشاء اللہ سب پاسے کو فاضے ہوئے ہیں مولویوں کو حکومت نہیں دی لہٰذا ان شرابیوں سے اچھے تو ہمارے ہندوستان کے ہندو لوگ ہیں تو اس کا جواب سن لو بیت اللہ کے اندر اگر ایک کانگریسی شخص نے بیت اللہ کے اندر ایک کانگریسی شخص نے شیب الحجیز جامعہ شفیع لاہور حضرت مولانا علی صاحب کاندھی رحمت اللہ علیہ سے کہا کیا آپ کے مسلمان فاسق اور نافرمان وزیروں اور صدروں سے تو ہمارے ہندوستان کے کافی صدر اور وزیر اچھے ہیں تو حضرت مولانا کاندیل صاحب کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہی کابر شریف نے پرانے پاک کی آیت سے اس کو جواب دیا والی مشکل مومن بندہ چاہے کتنا ہی گناہ گار ہو مشرق اور کافر سے افضل اور بہتر ہے ولو خا اگرچہ تم کو وہ مشرق اور کافر اچھا لگتا ہو اور ولو خا فرماتے ہوئے اس معذرت کے سینے پر اُنگلی رکھتی اس میں اشارہ تھا کہ تم کو کافر اچھا لگتا ہے تو تمہارا یہ عمل قرآن کے خلاف ہے اور فرمایا کہ تم کافروں کو مسلمانوں کے مقابلے میں لاتے ہو مسلمان کتنا ہی شرابی گنگار بدکار ہو کوئی بھی گناہ نہ چھوڑے لیکن جب تک اس کے دل میں کلمہ ہے وہ کروڑوں کافلوں سے امزل ہے ساری دنیا کے کاغیروں کو ترازو کے ایک پگڑے میں رکھ دو اور ساری کائنات کی دولت بھی رکھ دو اور دوسرے پگڑے میں گنا کار مسلمان کلمہ پڑھنے والے کو رکھ دو تو مسلمان کا پڑا بھاری ہو جائے گا اور یہ جنت میں جائے گا چاہے گنا تھوڑی سی سزا پا جائے لیکن دائمی سزا ہے کافی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا اور مسلمانوں کے لیے دائمی سزا نہیں ہے اللہ تعالی آخر میں اس کو جنت میں داخل کر دیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف ایمان کی وجہ سے ہی اللہ تعالی اسے معاف فرمانے اب ایک اشکار کا جواب دے کر تقریر کو ختم کرتا ہوں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پاکستان میں سڑک پر ایک رسی بھی ڈال دو تو وہ بھی چوری ہو جاتی ہے اور لندن میں کیا ایمانداری ہے واہ واہ ارے وہاں فٹ پاتھ پر اخبار رکھے رہتے ہیں اور کوئی آدمی نگران نہیں ہوتا جو اخبار اٹھاتا ہے اس کے پیسے وہیں رکھ دیتا ہے اور یہاں اگر کوئی اس طرح اخبار رکھ دے تو لوٹ مار مچ جائے میں کہتا ہوں کہ سنیے جو ہاتھی کا پاخانہ کھاتا ہے مورہی کی بیٹھ سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا وہ کف چھوٹی چھوٹی چوریوں چوٹی چوٹی کو اپنی توہین سمجھتے ہیں کیونکہ جو بڑے چور ہوتے ہیں وہ دو چار روپے چوری نہیں کرتے وہ ڈاکہ مارتے ہیں اور کروڑوں پاؤنڈ کا ڈاکہ مارتے ہیں ایک مرتبہ امریکہ میں تھوڑی دیر کے لیے بجلی فیل ہو گئی تو لاکھوں دن ہو گئے لاکھوں ڈاکے پڑ گئے یہاں پاکستان سے ایک جوان جوہری سونے کی دکان کرنے والا امریکہ گیا ہوا تھا وہاں سونے کے دیورات لے کر جا رہا تھا کسی کو دکھانے کے لیے راستے میں ڈاکو نے گولی مار دی اور زیورات لے گئے میں خود مرحوم کے یہاں تعبیت کے لیے گیا ایک شخص نے امریکہ سے خط لکھا وہ میرے شیخ کے خلیفہ بھی ہیں کہ میں حیدرآباد دکن انڈیا سے یہاں امریکہ آیا ہوں یہاں میرے چھوٹے چھوٹے نوازا نواسی ہیں تو میری نواسی پانچ سال کی بچی نے کہا کہ نانا جان ذرا ہم کو مار کر تو دیکھیں میں ابھی نائن نائن پہ فون کر دوں گی پولیس آئے گی اور ابا کو گرفتار کر کے لے جائے گی کے خاندان میں سے گیارہ سال کی لڑکی نے نائن نائن پر فون کر کے اپنے ابا کو گرفتار کرا دیا اور وہ خط میں لکھ رہے ہیں کہ اس کے جان ابھی تک جیل میں ہیں گیارہ سال کی بچی نے ابا کو جیل میں ڈلوایا ہے اور ابا کا جرم کیا ہے یہی کہ وہ مجھ کو باہر لڑکوں کے ساتھ گپ شپ کرنے نہیں دیتا کہتا ہے کہ تم کالج کے لڑکوں کے ساتھ کیوں ملتی ہو امریکہ جانے والوں ذرا اپنی جان پر اور اپنی اولاد پر ایک اور بات کا جواب دیتا ہوں بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ پاکستان بنے ہوئے اتنا زمانہ ہو گیا لیکن اسلامی قانون نافذ نہیں ہوا معلوم نہیں کہ اسلامی مملکت ہے بھی یا نہیں اسی طرح بعض لوگوں کی طرف سے یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کی ایک انچ بھی زمین کی حفاظت میں اگر جان چلی گئی تو اس پر شہادت ملے گی یا نہیں مجھے ان دونوں باتوں کا جواب دینا ہے اور میں ایسا جواب دوں گا کہ انشاء اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے علماء کو ماننا پڑے گا مولانا شبیر علی مرحوم حکیم الامت کے سگے بھتیجے خانقاہ خانہ بھون کے محتمن نے مجھ سے فرمایا کہ بڑے اکبا حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شبیر علی صاحب خانوی احمد نے فرمایا کہ بعض نادان سمجھتے ہیں کہ جس ملک میں مسلمان حکمران ہو مسلمان فرما روا ہو لیکن وہاں اسلامی قانون نافذ نہ ہو تو وہ اسلامی مملکت نہیں ہے اور نوز بلّا اس ملک کو کافروں کو دے دو یعنی اگر کافر اس پر قبضہ کر لیں تو کوئی حرج نہیں کیونکہ وہ اسلامی سلطنت نہیں اس کے جواب میں حضرت حکیم مجدد الملت حضرت مولانا شاہ شف علی صاحب تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سن لو اسلامی مملکت کی تاریخ کیا ہے حضرت کی بیان فرمودہ شرعی تعریف کو اخبارات میں بھی شائع کیا جائے الحمدللہ یہ اخبارات میں شائع ہو چکا ہے کتابوں میں بھی شائع کیا جائے فرماتے ہیں کہ اسلامی سلطنت کی تعریف یہ ہے کہ جس ملک کا حکمران مسلمان ہو اور وہ اسلامی قانون نافذ کرنے کی قدرت رکھتا ہو چاہے وہ کتنا ہی گناہ ہو تو وہ ملک اسلامی قانون کے مطابق اسلامی ملک اور اسلامی مملکت ہے چاہے وہ مسلمان فرما روا مسلمان امیر المومنی یا سلطان بڑی حکومتوں, حکومتوں سے ڈر کر یا اپنے ملک کی بغاوتوں سے ڈر کر یا اپنی ایمانی کمزوری یا بشری کمزوری کی وجہ سے اسلامی قانون نافذ نہ کرتا ہو لیکن اس کو اسلامی قانون نافذ کرنے کی قدرت ہے تو اسی قدرت کی بنا پر وہ ملک اسلامی سلطنت سلطنت شریعت کی روح سے اسلامی سلطنت کہلائے گی پاکستان میں آج تک جتنے حکمران آئے سب کو قدرت حاصل کی کہ وہ اسلامی قانون نافذ کر گئے لہذا پاکستان اسلامی مملکت ہے اس لیے اگر اس کی ایک انچ زمین کی عبادت کے لیے بھی کوئی جان دے گا تو وہ شہید ہوگا لہذا پاکستان کی عبادت ہم پر فرض ہے اس کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے نقصان سے جو خوش ہو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کا ایمان اور دین کس درجے میں ہے اور اگر پاکستان کا کوئی ٹکڑا الگ ہو جائے اور کوئی اس پر خوشی منائے تو اس شخص کے دین میں بھی ہمیں شک ہے ایسے لوگوں کے لیے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ خدا ایسے نالائقوں کو ہدایت ادا کرتا ہے بھائی یہ فکر ہونا کہ اسلامی قانون ناصد ہو جائے بہت مبارک ہے ایسا ہو جائے تو سبحان اللہ ہم تو سجائش شکر بجا لائیں گے لیکن ایک اسلامی ریاست ہونے کے باوجود پاکستان کی زیبت کرنا اس کی اہانت کرنا اس کے ٹوٹنے پر خوشی منانا اور پاکستان کے لیے یہ تمنا کرنا کہ اس کو نوزب اللہ ہندو لے جائیں سب جرم ہے جب اسلامی سلطنت کی ایک ہی زمین کی حفاظت پر جان دینا خون بہانا شہادت ہے تو یہ ظالم جو پاکستان کے ٹوٹنے پر خوش ہو خدا کے ہاں کتنا بڑا مجرم ہوگا لہذا اگر ایسے خیالات آئے تو توبہ کرو کہ اے اللہ ہم ہندوؤں کی غلامی سے پناہ چاہتے ہیں واقعی پاکستان کے بارے میں لوگوں کے پاس بہت کم معلومات ہیں جب میں نے بعض لوگوں کو اسلامی سلطنت کی تعریف بتائی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں میں پاکستان سے متعلق اتنے شک پیدا ہو گئے تھے کہ ہم سوچتے تھے کہ یہاں رہنے سے کیا فائدہ پاکستان بننے سے کیا فائدہ ہوا اور جب قانون ہی اسلامی نہیں تو پھر ہم بیکار یہاں آئے آج انہوں نے کہا کہ ہماری اصلاح ہو گئی کہ ہم بیکار نہیں آئے اسلامی سلطنت میں ہماری حیات اور اسلامی سلطنت میں ہماری موت ہوگی انشاءاللہ ہم یہاں کی موت کو کبرستان کے مقابلے میں کروڑہ درجہ عزیز رکھتے ہیں کیا شہاب القنی صاحب احمد اللہ علیہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہاں سب فاطب اور فاضب حکمران ہیں پھر بھی کیوں فرمایا کہ میں ہندوستان کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں میں نے عزر سے ایک جملہ خود سنا میرے اور حضرت کے درمیان کوئی راوی نہیں ہے اور جب حضرت کراچی سے بمبئی گئے تو فرمایا کہاں کراچی کی رونق اور نور اور کہاں یہ بمبئی دیکھو ہر طرف سیاح سیاہ کالا کالا نظر آتا ہے جیسے فربوزے کی دکان جہاں چنا گھونا چاہتا ہے اب سنیے جنہوں نے پاکستان بننے میں اختلاف لائع کیا اور کانگریس میں ہندوؤں کے ساتھ تھے آزادی کے بعد ہندوؤں نے انہی مسلمانوں کو پکڑنا شروع کر دیا علماء کو گرفتار کر دیا گرفتار کیا گیا اور ان پر مصیبتیں اور تکلیفیں آئیں تب ان اکاوت کو بھی احساس ہوا کہ ہندو پر اعتماد کر کے ہم سے سب غلطی ہوئی اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا تو کبھی کانگریس کا ساتھ نہ دیتا شیخ الحدیث مفتی وجیح صاحب ٹنڈو اللہ یار میں موجود ہے انہوں نے فرمایا کہ میں اس جلسے میں موجود تھا جس میں حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آہ ایک دشمن یعنی انگریز کو تو ہم نے ہندوستان سے نکال دیا لیکن بعد میں ہندو اس سے بھی بڑا دشمن نظر آیا جن ہندوؤں کے ساتھ ہم نے اتنی وفاداریاں کی وہ سب سے بڑا بے وفا اور غدار نکلا اور یہ ایسا کفن چور ہے کہ پہلے والے کفن چور سے زیادہ خطرناک ہے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے مثال کے طور پر دو کپن چوروں کا قصہ بیان فرمایا کہ ایک کپن چور تھا وہ خبر سے مردوں کا کپن چراتا تھا اس سے لوگ تنگ آ گئے خدا سے دعا کی کہ خدا اس کو موت دے دے یہ کپن چراتا ہے اور مردوں کو دلیل کرتا ہے وہ مر گیا اور سب لوگ خوش ہو گئے کہ جان چھوٹی لیکن جو دوسرا کپن چور اس کا خلیفہ آیا تو اس سے بھی دو ہاتھ آگے نکلا یہ کپن بھی چوری کرتا تھا اور مردے کی بےرومتی بھی کرتا تھا تو سب لوگوں نے کہا رحم اللہ نقبا اللہ تعالیٰ پہلے کبن چور پر رحمت نازل فرمائے پہلے کبن چور بہتر تھا کم از کم بے حرمتی تو نہیں کرتا تھا حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت کی عزت کو ہم اپنا ایمان سمجھتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے شہر مولانا شاعد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ان سے بغل کیے ہوئے معانقہ کیا اور ایک خاص اتنا اعظم گڑھ میں پیدا ہو رہا تھا کے خلاف کام کرنے کے لیے ان کو بلایا لیکن شاگردوں کی کمزوری اور بیاقلی ہے کہ یہ لوگ بڑوں میں تفرقہ بازی کرتے ہیں اور آپس میں لڑواتے ہیں کیا کہیں افسوس ہوتا ہے سب ایک سلسلے کے ہیں مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کس کے خلیفہ سے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کس کے خلیفہ تھے حضرت حاجی کاب اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ سارا سلسلہ یہ کی ہے اس کے بعد ایک بات اور بتاتا ہوں جو کم لوگوں کو معلوم ہے کہ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے اعظم گڑھ کے ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر فرمایا کہ مسجد بننے میں اختلاف ہو سکتا ہے کوئی کہتا ہے یہاں بناؤ کوئی کہتا ہے وہاں بناؤ لیکن مسجد بن جانے کے بعد اس کی حفاظت سب مسلمانوں پر فرض ہو جاتی ہے اسی طرح پاکستان بننے میں تو اختلاف تھا کہ پاک... لیکن پاکستان بن جانے کے بعد اب ہم اس کی حفاظت کو فرض عین سمجھتے ہیں مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ اب مسجد بن گئی ہے اب اسے گرانا جائز نہیں پاکستان بن جانے کے بعد اس کے لیے ایک کی حفاظت فرض ہے دیکھیے اہل حق کی شان اس بات کے راغی علامہ شیبلی نعمانی کے سگے نتیجے انور نعمانی ہیں آج حسینی اور اشرفی کا نعرہ لگا کر آپس میں لڑائی کرنے والے ان باتوں کو نہیں دیکھتے اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ پاکستان از تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور ہمارے بزرگوں نے پاکستان کے بننے میں شروع سے لے کر آخر تک کس قدر قربانیاں پیش کی ایسی قربانیاں دوسرے لوگوں نے نہیں کی جو ہمارے نے قربانی میرے شہر شاہی صاحب پور پوری رحمت اللہ ہے جب پہلی دفعہ ہندوستان سے پاکستان میں داخل ہوئے تو لاہور کے بارڈر پر لوگوں نے بتایا کہ وہ انڈیا کا جھنڈا ہے اور یہ پاکستان کا جھنڈا ہے اب یہاں سے پاکستان کی زمین شروع ہو رہی ہے تو حضرت نے فرمایا کہ الحمدللہ یہاں کے زمین و آسمان مجھے کچھ اور ہی معلوم ہو رہے ہیں اور فرمایا کہ پاکستان کے زمین و آسمان میں مجھے کرنے کا نور معلوم ہو رہا ہے اس کے بعد چند مسلمان پاکستانی سپاہیوں نے بڑی بڑی دہڑی والوں کو دیکھ کر جب جو حضرت کے ساتھ تھے حضرت سے کہا السلام علیکم تو اسلامی شاہ دیکھ کر حضرت خوش ہو گئے اور کچھ عرصے بعد جب بمبئی واپس گئے تو فرمایا کہ سارا بمبئی مجھ کو گھڑبوجے یعنی چنے کی دکان معلوم ہوتی ہے جہاں چنا بھونا جاتا ہے اور وہاں جگہ جگہ کالک لگی رہتی ہے بعض لوگوں نے حضرت سے کہا کہ ہندوستان میں رہیے تاکہ آپ کی خبروں آپ کی خبر وہیں بنیں حضرت کے لڑکوں نے بھی کہا کہ اپر چلیے ہندوستان اخیر عمر میں وہیں رہیے وہاں آپ کا سارا خاندان ہے تو حضرت نے فرمایا کہ میں ہندوستان کی طرف پیشاب کرنا بھی اتنی توہین سمجھتا ہوں آ حضرت کی یہ شان تھی کہ یہاں کی موت کو حضرت نے عزیز سمجھا پاکوش نگر کی قبرستان میں ہے میرے شہر کی خبر میرے شہر یہاں پاکستان آ کر باغ باغ ہو گئے خوب خوش رہتے تھے لیکن کبھی کبھی بےفردگی اور شریعت کے خلاف کام دیکھ کر افسوس بھی ظاہر کرتے تھے کہ ہائے یہ پاکستان کیسا نا پاکستان نظر آ رہا ہے یہ پاکستان نا پاکستان کیوں ہو رہا ہے مگر پاکستان کی جنگ کے لیے کیا جذبہ تھا کہ یہاں لاکھ غیر شرعی باتیں ہوں لیکن ہم آپس میں اپنے بھائیوں سے شکایت تو کر لیتے ہیں اور ان حکمرانوں کو برا کی کہہ دیتے ہیں لیکن کافروں کے مقابلے میں ہندوستان کے مقابلے میں ہم سینا سفر ہوں گے آخری عمر میں میرے شہر پاؤں سے معذور ہو گئے تھے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے اس کے باوجود یہ جذبہ تھا کہ ایک فوجی میں افسر میجر پور سے جو باشرہ تھے ان کی ایک مش داڑی تھی نمازی تھے فرمایا کہ میجر پور جب جہاز شروع ہو ہندوستان پاکستان کی جنگ شروع ہو تو اگر سے میں کڑا نہیں ہو سکتا میرے گدنے بیکار ہو گئے ہیں لیکن مجھے چارپائی پر لاد کر لاہور کے بارڈر پر میری چارپائی بچھا دینا اور جب توپ چلے تو توپ کا ہینڈل میرے ہاتھ میں دے دینا حضرت کے ذہن میں پرانے زمانے کی توپوں کا تصور تھا اس لیے فرمایا کہ ہم توپ چلاتے رہیں گے اور گولہ کافروں پر پھینکتے رہیں گے اور کوئی گولا ادھر سے آئے گا اور کوئی گولا ادھر سے آئے گا اور میں شہید ہو جاؤں گا اور یہ کہہ کر حضرت رونے لگے اور فرمایا کہ میں نے شہادت کے لیے دس سال لاٹھی اور تلوار سیکھی ہے جیسے دس سال میں لوگ عالم ہوتے ہیں ایسے ہی ہم نے دس سال جہاد کے لیے اور شہید ہونے کے لیے تلوار سیکھی ہے حضرت کا جذبہ ہے جہاز دیکھو کے پاس نہ ہوگئے سب کے پاس ہوگی آپ کے پاس نہیں ہوگی لے لیجیے شاد پڑھ لکھا سوا بارہ سو ہو گئے کافی سب لوگ تو خاموش ہیں. اس کو جانا ہے بھائی جلدی جا سکتا ہے آج ہمیں دوست ملے کچھ بات چیت ہوئی تو کہا مہمان حضرت کے پاس جایا کرتا تھا تو ان سے کہنے لگی کہ مجھے اشہار حضرت کے بہت پسند ہے ہمارا آپ کا یہ بہت خوش ہوئے ہمارے ساتھی ہیں میرا ساتھ جیسے کوئی شرابی ملتا ہے کسی جو کہتے ہیں, ہیں ہم بھی آتی ہیں کہ چلو تو اس خوشی ہوتی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اپنے فض سے شراب کتنے ملتے اللہ کی محبت کی باقی گھر شراب ہے جو اپنا مل جاتا ہے ہم دو تو کتنی خوشی سمجھتی والے ملا بھی فما سی شاعل دست کو خواب گاہ کرتا ہوں دست کو پاپ گاہ کرتا ہوں جب کبھی دل سے آ ہوں جب کبھی دل سے آ ہوں کے <تصفيق> ما کا کون کہتا ہے جو لوگ غموں سے گھبراتے ہیں اللہ کے راستے میں مشکل اٹھانے سے گھبراتے ہیں ان کے لیے تو یہ شیر اکثر سبب ہے کون کہتا ہے با مرادی کا عشق ہے نام نا مرادی کا اپنی خواہشات سے عمل کرنا کون سا کمال ہو گیا کمال تو یہ ہے کہ محبوب کی خواہش پہ بھر میں کی مجل پہ کون کہتا ہے با مرادی کا عشق ہے نام نا مرادی fisq کرتا گریوں یعنی سے رونا. میں کیا ہے گریا خون بھی کرتا ہوں گریا خون بھی گاہ کرتا ہوں گاہ یعنی اللہ کے راستے میں محض محض آنسو بڑھانا یہ پانی پانی جو آنسو کا پانی ہے یہی نہیں بلکہ میں تو اپنے اپنا خون بھی پیش کرتا ہوں اللہ کے راستے نے یعنی اپنی ناجائز آزوؤں کا خون چشمے تر جو جس خون فشمے تر جو جس خون فیشان نہیں میرے غم کی وہ ترجمان کہ جس, جس میں ناجائز آزوؤں کے خون نہ ہو یہ خون بھی آ آ آنسو جو ہے اس میں جگرتا خون بھی ہوتا ہے نے فرمایا کہ جس طرح جب بچہ روتا ہے تو ماں کی چھاتی میں خون دودھ بند کر آتا ہے خون جو ہے دودھ میں تبدیل ہو جاتا ہے ایسے ہی اللہ والوں کو جو ہے یہ عطا ہوتی ہے نعمت کی ان کے جگر کا خون آنسو بند کر آنکھوں سے نہیں کرتا اپنی ناجائز ارمانوں کا خون خون کر دیتے ہیں ایک بھی ناجائز ارمان کو پورا نہیں کرتے اپنی ناجائز ارمانوں کا قدر خون کرتے ہیں کہ وہ کون جو ہے آنسو سے بے نکلتا ہے تو یہ صرف آنسو بہانا جیسے کوئی عبادت میں عبادت کر رہا ہے اس کی لذت میں اللہ کی محبت میں اللہ کے خوف سے آنسو نکل گیا ٹھیک جی ہے وہ بھی مبارک ہے لیکن یہ کامل نہیں کامل کامل رونا کیا ہے اگر کیا آپ نے آنسو نہ بھی ہوں ایسا بناتے ہیں گو لگوں پہ بھی وہ لگوں پہ ہنسی ہنسی بھی ہے وہ لوگوں پہ ہردم اور آگ بھی میری تر نہیں مگر جو دل رو رہا ہے اس کی کسی کو خبر نہیں اپنے ناجائز ارمانوں کا اس قدر خون ہم لیے بیٹھے انتر کی شہادتیں پاس بھی ہم لیے بیٹھے ناجائز ارمانوں کا خون کیے جا رہے ہیں اس کی کسی کو خبر نہیں آگے آگ بھی نہیں رو رہی تو آگ کرونا آنسو آنا کوئی ضروری بھی نہیں اگر آ جائے تو نعمت ہے لیکن نہ آئے لیکن حضرت آنگی سے کسی نے رحمت اللہ علیہ کہ حضرت رونا نہیں آتا آنسو نہیں آتے تو فرمایا کہ جو غمت میں لگا ہوا ہے کہ آنسو نہیں آ رہا رونا نہیں آ یہ دل کا رونا ہے اور دل کا رونا آنکھ کے رونے سے اوزل ہے تو غلط یہ کہ جس کو غلط یہ فرما رہے گی یہ بعض اوقات آدمی کو آ جاتا ہے رونا لیکن ناجائز احمانوں کا جو خون نہیں کرتا یہ بھی اس کی تکمیل کہ نہیں اس کامل جب ہوتا ہے جب محبوب کی مرضی پر چلے گی اور نامرضی سے بچے گی گریا ہے کیا ہے میں کیا ہے آئے ہو بھی کرتا ہوں جب جی دل سے آہ کرتا ہو مندر دے سے کرتا ہوں ساری سن پندر سے دو Oh, oh, oh, oh, okay, قلی, ساری ہم سے کبھی oh, oh, oh, oh, okay, ساری ہن قدل سے ڈو کے کری کو گوا گا کرتا ہو پا گاہ کرتا ہوں یا کبھی دل سے آ کر here لیکن ایک طرح پھر آگاہ کر دیتا ہوں یہ آج کل جو پاکستان آدادی کے جشن آزادی کے موقع پر جو شوخروری کا مظاہرہ ہو رہا ہے اس سے بہت سی باتیں غیر بات ہیں کچھ تو گنا, گناہ کبیرہ ہے جیسے گانا بجانا اور بے پر اور ٹیلی ویژن اور نیٹ کیوں پر یہ سب یہ بے حجائی کی کام دکھلانا نام پاکستان کا کر رہے ہیں اور یہ آپ نے سن لیا اس اندازہ ہو گیا ہوگا پاکستان تو اسلام کے نام پر قائم ہوا تھا اصول اس میں شرعی نظام ہونا چاہیے تھا مسلمان پاکستان کا شکریہ اصل یہی حدت نہیں فرمائے پاکستان کی نعمت کا شکریہ یہی ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے مسلمان پکے نمازی ہوں اور عظیم کے شاہر پر عمل کریں لیکن ہم لوگ جو ہے اس کو تو بھول گئے اپنے علما کی بزرگوں کی اور اپنے آبا و اجداد کی بھی قربانیوں کو بھول گئے کہ کس قدر خون بہا کر یہ اس, ملک کو اس خطے کو حاصل کیا اور کس امید پر حاصل کیا کہ یہاں اسلامی نظام قائم ہوگا اسلام پر آزادی سے عمل ہوگا لیکن یہاں آزادی جو ہے وہ دوسری قسم کی آزادی میں تبدیل ہو رہی ہے وہ یہ کہ یہ کپڑوں سے آزادی شروع ہو رہی ہے اب جو ہے لوگ فخر کر رہے ہیں اپنی بیٹیوں کے شرم کے جنازے قیرت کے جنازے نکال رہے ہیں ان کو بے پردہ پھیرا رہے کوئی بات نہ کرو مجلس کے دوران بات نہ کرو خلال آتا ہے اللہ لوگ اپنی حیات کے جنازے نکال رہے ہیں بیٹیوں کو بے بہوؤں کو بے پردہ پھیرانے میں فخر محسوس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر ایسے عذاب سے ہماری حفاظت کر اور بہت سے کام ایسے ہو رہے ہیں جو نہ ہو اس جشن آزادی سے کوئی تعلق نہیں ایسے طرح طرح کے فیشن میں آ رہے ہیں کپڑے بھی اس رنگ کے ہونے چاہیے اور کم ابھی مبتلا ہوتا دکھائی دے رہا ہے بلکہ میچنگ بھی اور وہ बच्चों جیسا چمار وجہ ایک ہیڈ بھی بچوں کو دیکھا ہم نے جیسے پہنتے وہ بھی دیکھا اور ایک کچھ چیزوں میں تو گنجائش نظر آتی ہے لیکن حد سے زیادہ بڑھنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یہ جھولیاں پہننا اور یہ کنگن اور فلاں اور جماغ کا معلوم ہے کیا کیا چیز ہے مالو تو روکنا نہیں ہوتا ہے اسٹال پہ کیونکہ اکثر وہاں है بجانا چل رہا ہوتا ہے ملک کی ملک کا ترانہ بھی ہو رہا ہے اللہ رسول کا نام بھی دے رہے ہیں ساتھ میں ساز و آواز سازگی ہے عورتیں مل مل کے گا رہے ہیں یہ سب ہم مسلمانوں کے اندر کب یہ جہالت دور ہوگی کہ ہم اپنے شاعر پر عمل کرنے سے شرماتے ہیں اور غیروں کے شاعر کو اپنے اوپر لاگو کر غیروں کی نقل کرنا کون سا کمال ہے دوستو اپنے آپ اپنی قومیت کو اپنی شخصیت کو اجاگر کرنا تو کمال بھی ہے کہ اپنے ہم کوئی قوم ہیں ہم کوئی چیز ہیں دوسروں کی نقالی کر کے تو بندہ ہی کہلائیں گے اور کیا ہوگا بندے بندے نہیں رہے بندر ہو گئے کیا یعنی اسلام کی عزت نہ اپنے نہ اپنے کلمے کی عزت نہ مسلمان کی عزت جو چیز ہمارے بزرگوں نے کہ جھنڈا لہرایا جھڈا ہم بھی لہرائیں یہاں پر بیج لگایا اور بیج بھی لگا لیں اور جو جو ترانے بغیر ساز و آواز کے اور شریعت کے خلاف نہ ہو قوم کی حمیت میں اس کی رت میں اور جو جذبہ اجاگر کرنے کے لیے وہ بھی گا لیں لیکن خلاف شہریت کوئی کام کرنا اور خصوصاً نام ایک جشن آزادی کا لگانا تو بڑی افسوس کی بات ہے تو اپنے بچوں کو بھی اس چیز سے روکنا چاہیے ان کو موقع سے سمجھانا چاہیے جھنڈا بھی لگا لیں اور وہ جھنڈیوں چھوٹی جھنڈیاں بھی سجا سکتے ہیں لیکن اس میں ایک بات خیال رکھیں کہ جنڈیاں آج کل رسو سستا سستے, سستے سستا بیچنے کے لیے مال بیچنے کے لیے مال گڈیا لگاتے ہیں کاغذ اتنا گودا ہوتا ہے کہ وہ ایک دفعہ لگانے کے بعد قابل استعمال نہیں رہتا اور بچوں کو چونکہ سمجھ نہیں ہوتی تو اس کو اگر اول تو بہت سے لوگ اس کو لگانے کے بعد بھولی جاتے اور بالکل مٹی مٹی میلا کچہ بہت برا معلوم ہوتا ہے اس کو لگانے کے بعد پھر ایک دو دن کے بعد چار دن کے بعد اس کو پھر اتار بھی لینا چاہیے اتارنے کے بعد اس کو ایسی چنڈیاں خریدیں جو بعد میں قابل استعمال صاف ستری کی جا سکے تو وہ پھر اس کو دوبارہ استعمال کر لیں لیکن اس کو دیکھا یہ کیا ہے کہ اس کو اتارنے کے بعد پھر وہ کچرے کے ڈھیروں میں نظر آتی ہے یہ اسلامی جھنڈے کی توہین ہے اسلام کی توہین ہے اس لیے ایسا کام سے وہ بھی گریز کریں بچوں کو بھی پیاروں محبت سے سمجھائیں کہ بھائی ایسا کام نہ کرو اچھی چیز لے کر دے دیں ان کو اچھا لے کے دیں اچھی طرح بقار کے ساتھ جنڈے کو لگائیے اور اپنے کپڑوں میں بھی لگا لیجیے ٹھیک ہے لیکن اس سے زیادہ آگے بڑھنا وہ میچنگ جولری اور, اور فنانا اور ایسے کاغذوں جیسے خالی کرنا ٹی شرٹیں بنانا یہ سب بیکار ہے فضول ہے یہ سب دھوکا ہے ان چیزوں سے بچنا چاہیے ہم کسی چیز کو ناجائز نہیں کہہ رہے کیونکہ جائز ناجائز کا فیصلہ علماء کر سکتے ہیں ہمارا کام نہیں لیکن ہے یہ سب چیزیں فیتن. ان فکروں سے بچنا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان اور اسلام کی قدر نصیب فرمائے یہ نعمت جو اللہ نے دی ہے اللہ تعالیٰ اس کی قدر کی توحید و صورت تقوہ کامل ہم سب کو نصیب